اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانا برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹا میں آسمان میں آزمے میں کہیں ہو اللہ اسے لے آئے گا بے شک اللہ ہر باریکی کا جانی والا خبردار ہے